اتل ما وحي إليك من الكتاب وعقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم منا بل ان ضلع کا انزل نا کل کتاب فلزین آ تین کتاب یوگ ما لائ ماڈ میں رب شہری صدری و یس سدلی امری وحل العقرتی یف بہلی اللہ مربنا الحمنا رشدنا وعزنا من شرور ان ز رب العالمين لیے نشست میں ہم سورہ ان کی آیت نمبر چھیالیس پر غور کر رہے تھے اس کا نصف اول ہم نے پڑھ لیا تھا بلا تو جا دل اہل الب اللہ بلتی اخصل وزی نسل ابو بن مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے مگر بہترین انداز میں عمدہ اسلوب سے سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم کا ارتکاب کریں وہ اور یہ کہو آمنہ بل نذی ان ضلع و ان ضلع واحد لہو مسلم اور کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہماری جانب نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم اور اس پر بھی کہ جو تمہاری جانب نازل کیا گیا یعنی تو انجیل زبور مختلف جو بھی صحیف انبیاء کے ہیں جو پہلے نازل ہوئے وہ الح نا کو واحد اور ہمارا الح دوبارہ الہ ایک ہی ہے وہ نخل و لہو اور ہم تو اس کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر چکے ہیں ہم اس کی فرما برداری اختیار کر چکے ہیں عیسایت مبارکہ کے اس حصے میں حکمت تبلیغ کا ایک نہایت اہم اصول بیان ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس شخص سے بھی آپ گفتگو کریں جسے بھی آپ اپنے راستے کی طرف بلانا چاہیں اپنا ہم خیال بنانا چاہیں اس راستے کی طرف جسے آپ حق سمجھتے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنے اور اس کے باب کو قدر مشترک تلاش کی اس لیے کہ اگر آپ شروع ہی بات کریں گے اس بات سے جو مختلف فی ہے تو آگے بڑھنے کا پیش رفت کا پیش قدمی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی مشترک ہے کوئی کافر ہے مشرک ہے لیکن ایک نفس انسانیت جو ہے وہ ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے عقل سلیم ہے ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے اخلاقی حص ہے ہمارے اور اس کے مابین مشترک ہے اس سے گفتگو کی جائے گی ان بنیادوں پر اس سے آگے چلیے جو صاحب کتاب ہے اس کے ہمارے درمیان تو بہت سی چیزیں مشترک ہیں تو کوئی قدرے مشترک تلاش کر کے بات شروع کی جائے اس کی میں ایک بہت سادہ مثال دیا کرتا ہوں یہ ذکر جو ہوتے ہیں یہ زپ جو ہے اس کا اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف کھینچتے آئیں گے تو وہ پورا ملتا چلا جائے گا وہ دونوں حصے جو ہے جڑ جائیں گے اوپر سے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں سے وہ جڑے گا نہیں نیچے جہاں جڑا ہوا ہے وہاں سے اس کلے کو کھینچیے اور وہ زپ جو ہے وہ بالکل آپس میں جڑتی چلی جائے گی تو قدر مشترک تلاش کرنا یہ مؤثر دعوت کے لیے وہ بات کے جو نتیجہ خیز ہو اس کے لیے لہٰذا ضروری ہے اہم اور اس اسلوب کی طرف توجہ دلائی گئی وہ کو لوں کہو آ و ان ضلع ہم ایمان رکھتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو ہماری جانب نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری جانب نازل کیا گیا ہم کسی تعصب میں مبتلا نہیں ہیں ہم تمہاری نفیے مطلق نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس حق کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں میں نے بارہ توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید کس فراخ دلی کے ساتھ اعتراف کرتا لہسو سوا آ. یہ اہل کتاب سب کے ساتھ برابر نہیں ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں امت القائمت مت انعنا اللہ تعالیٰ کے لیے سجنے کرتے ہیں رکو کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں کہ ڈھیروں سونا بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو گے تو یہ تمہیں واپس کر دیں گے خیالت نہیں کریں گے اور ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک دینار بھی کہیں ان کے پاس تم نے امانت رکھوا دیا تو اپنا ایمان بیچ دیں گے خیال پر آئیں گے اللہ ماں تم کا علیہ قائم اللہ یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو کر زبردستی وصول کر لو تو کر لو ورنہ وہ نہیں دیں گے تو بڑی کھلی کھلی بات ہر طرح کے لوگ ان میں موجود ہیں تو جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں گیو دی ڈیول از ڈیو آپ کو جو برے سے برا طبقہ ہے برے سے برا گرو ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے اس خیر کو اجاگر کیجئے تاکہ اسے یہ محسوس ہو کہ یہ مجھ سے کوئی ضد اور قد نہیں رکھتا اصل میں یہ تو حق کا حق کا طرفدار ہے جو حق بات ہے اسے جہاں نظر آتی ہے اسے قبول کر لیتا اسے مان لیتا یہی اصل میں صدیقیت کے جو عناصر ثلاثہ قرآن مجید میں سورت العل میں بیان ہوئے اس میں جو سب سے بہم جو وصف ہے وہ یہی ہے کہ وسد قبل ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے انسان ہر وقت تیار رہے پاما منا پا وسد قبل رسنا فصل امام بغیلا وسطنا و قزب ابلسنا فصل سے ربوسنا <الْحُسْرَا> تو وہاں پر ایک اطقا کا تصور آیا ہے سورت اللیل میں اور ایک اشقا کا آیا ہے اشقا سب سے شقی جس میں یہ تینوں برے وش جمع ہو جائیں وہ بخیل بھی ہو وہ مستغنی بھی ہو آزاد منش ہو اسے فکر ہی نہ ہو اخلاقی مردہ ہو چکی ہو اور یہ کہ اچھی بات دل گواہی دے, دے کے بعد صحیح ہے پھر بھی اس کو رد کر دے اور اس کی نفی کر دے یہ تینوں اصاف جس میں جمع ہو گئے وہ عشقہ ہو جائے گا سب سے بڑھ کر شہی اور جس میں اس کے برکس تین اصاف جمع ہو گئے اما مناتا و تقا و سرد کا وہ سخی ہے ایتا لوگوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنا مال دینے کی اس کے اندر جرت اور ہمت موجود ہے اور یہ کہ اس کے اندر اتقا ہے بچ بچ کر چلتا ہے اس کی اخلاقی حس مردہ نہیں اور یہ کہ جو اچھی بات سامنے آئے فوراً قبول کرنے اس عادت کو تو خاص طور پر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ کہیں آپ کی کوئی بحث ہو رہی ہو کسی کے ساتھ اور دوران بحث آپ یہ محسوس کریں کہ اس کی یہ بات جو آئی ہے یہ باقی وزنی ہے دلیل اس کی کمی ہے فوراً مان لیجیے ہاں یہ بات آپ کی بڑی وزنی ہے اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ دلیل ہے اس میں تو میں غور کروں گا سوچوں گا اس کے یہ آم آدمی اگر آپ کے اندر نہیں ہے اور آپ صرف اپنی اس بات کی ضد میں اور آ ہیں اور پچ, پچ پہ آ کر لازمن نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں تو در حقیقت نہ آپ کی بات اس کے لیے مفید ہوگی نہ خود آپ کے حق میں مفید ہوگی تو یہ ہے اصول جو یہاں لایا گیا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید میں یہ تو چونکہ مکی صورت ہے مدنی صورت میں آ کر جب براہ راست صاحب کا را پیش آیا ہے اہل کتاب کے ساتھ یہود کے ساتھ مکے میں تو جب تک تھے حضور اور مسلمان تو یہ اہل کتاب کے ساتھ جو بھی سابقہ تھا یا جو بھی ربط و تعلق تھا وہ بالواسطہ تھا یا تو حبشہ میں ہے عیسائی ہے یا جنوب میں یمن میں نجران میں عیسائی ہے یا یہ کہ ادھر شمال میں مدینہ منورہ میں اور اوپر خیبر کے علاقے میں وہاں یہودی ہے براہ راست معاملہ نہیں تھا وہاں تو معاملہ جو ہے وہ مشرقین کے ساتھ تھا لیکن جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے آئے ہیں مدینہ منورہ آپ تو ظاہر بات ہے کہ براہ راست جو ہے معاملہ وہ اہل کتاب کے ساتھ یہود کے ساتھ ہوا ہے تو وہاں کس طرح یہ نمایاں کیا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی و لذین من قبل اور پہلے پارے کے اختتام پر میں آپ کو وائد سنا چکا ہوں ضلع علین وماؤ ضلع الا ابراہیم اب اسماعیل ابا اسحاق اب یعقوب اب اسبات وما موسا وائیسا ما نبی لانو لہو مسلم وہی الفاظ ہیں کہ جن پر یہ آج ختم ہو رہی ہے لہو مسلم یہاں پہ ایک اور بات کا اضافہ کیا گیا وہ الحو نہ واحد بھائی تمہارا اور ہمارا الہ کو دو الہ تو نہیں ہے نا مشرقین نے تو فرض کیجئے کہ بہت سے الہ مان لیے کوئی لات کا پجاری ہے کوئی منات کا پجاری ہے کوئی خبل کا کہ دہائی دے رہا ہے کوئی کسی اور کو پکار رہا ہے تو ان کے تو معبود ہی جدا ہو گئے لیکن یہودیوں سے تو ہم بات کریں اگر عیسائیوں سے بات کریں ہمارا تمہارا الہ تو ایک ہی ایک ہی خدا تو تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہو. وہی خدا ابراہیم کا خدا بوسا کا خدا عیسا کا خدا وہ, وہ نوح کا خدا یہ سب خدا ایک ہی تو ہے بلاح نہ و تو گویا کے دو چیزیں یہاں پر قدر مشترک کے طور پر ان کو نمایاں کیا گیا اور اس آیت کو خاص طور پر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر کہ جب کوئی دعوت حق مسلمانوں میں ابھر کر آئے گی تو شدت کے ساتھ ضرورت پیش آئے گی کہ اس اسلوب کو اختیار کیا جائے مسلمان ہے چاہے وہ فاسق ہے فاجر ہے غافل ہے گناہوں میں ملوث ہے یا اوہام میں مبتلا ہو گئے ہیں مشرقانہ عقائد بھی ان میں آ گئے ہیں بدعات کا شکار ہو گئے ہیں رسومات کے اندر جو ہے بری طریقے سے مبتلا ہو گئے ہیں مسلمان تو ہے مانتے ہیں اللہ کو توحید کو چاہے یہ کہ کوئی اس کی ایسی توجیہات اور تعبیلات بھی ان کے ہاں ہیں جس کے نتیجے میں شرک کا ان کے عقائد کے اندر کہیں جو ہے شائبہ شامل ہو گیا ہے لیکن دعویٰ تو توحید ہی کا کرتے ہیں کوئی بھی شرک کا کھلم کھلا جو ہے وہ تو دعوی نہیں کرتا نہ اس کو تسلیم کرتا ہے اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو ہیں اب یہ کہ کچھ کوئی عقیدت میں محبت میں غلو کر رہا ہے اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملے کر رہا ہے کہ جو صرف اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے یہ عقیدت کا غلو تو ہو گیا لا تغلو فی دینکم جو کہا گیا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام لو یہ غلو ہی تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا کہ جو اس حد تک جا پہنچا کہ اللہ کا بیٹا قرار دے لیا گلو عقیدت گلو محمد ہے لیکن بہرحال ماننے والے تو ہیں محمد النسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر آگے چلیے ساری چیزیں مشترک ہیں اب جیسا ہمارے ہاں مسلم دیوبندی بریلمی تنازعات سب سے شدید ہیں حالانکہ ان کی فقہ بھی ایک ان کی عقائد کی کتابیں بھی ایک یہاں تو ہمارے پاکستان ہندوستان میں تو سوائے یہ کہ کچھ شخصیتوں کا آپس میں تصادم ہوا ہے خاص وقت میں اور ان شخصیتوں کے عقیدت مندوں کے حلقے جدا ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان نہیں اس کے سوا کچھ بھی نہیں خالص فقہ کا معاملہ آتا تو ایک ہی فقہ حنفی ہے تصوف میں ایک ہی سلسلے کے اندر لوگ شامل ہیں چشتی سلسلے کے ساتھ منسلک جو ہے وہ بریلوی بھی, بھی, بھی ہے دیوبندی بھی ہے دیوبندی تو سارے کے سارے اکابل سلسلہ چشتیا ہی کے لوگ ہیں صابری چشتیاں تمام کے تمام ان کی اکابل جو ہے اس سلسلے سے وابستہ ہے یا پھر نقش دونوں طرف ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اور عقائد کی کتابیں سب کی ایک ہے چند چیزیں کہیں آ کر اس کی تفصیل میں جا کر تعویل میں جا کر کچھ اختلاف ہوا ہے تو ان چیزوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپ کو دعوت خیر اقامت دین کی جد و کے لیے مسلمانوں کو کسی پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہی حکمت ہوگی اگر شروع ہی کرتے ہیں بیس و نظا جو ہے وہ اختلافی مسائل سے ظاہر بات ہے کہ وہ خلیج کبھی پارٹی نہیں جا سکتی آپ گفتگو شروع وہاں سے کیجیے جو قدرے مشترک ہے اور بے شمار چیزیں ہیں یعنی مختلف فی جو ہے وہ مادود چند ہیں اصل میں تو سارا کا سارا دین متفق علیہ ہے یہ جو خاص طور پر یہ اعتبار مبارکہ ہے اس اعتبار سے آج کے ہمارے حالات میں بھی اس کا ریلیونس بہت زیادہ ہے ولاجا کتاب اللہ بل آسم الزین وقولم واكم واحب الحو مسب كزان كا نبی اسی طور سے ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے فل نظین آتے ناحب الكتاب اور یومنبی تو وہ لوگ کے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں ایمان ركھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں یہ دونوں ترجمے میں کر رہا ہوں اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا ومن ہاؤ لائے مئی اور ان میں سے بھی ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں وَمَا يَجْحَدُ آیات إِلَّا الْكَافِرُونَ اِلَّا اور ہماری آیات کا انکار تو نہیں کرتے سوائے ناشکروں کے ناقدروں کے یہاں پہ کافرون جو ہے یجہدوں کے ساتھ آ رہا ہے تو یہاں پہ ترجمہ کرنا پڑے گا اصل جو اس کا لغوی مفوب ہے کفر کا مفو نہ شکر اور کفر ایک دوسرے کی زد ہے ان شکر تم لازید الگ ان عذابی تم اگر تم شکر کرو گے میرے نعمت کا میرے احسان کا تو میں اور دوں گا اور احسان فرماؤں گا اور نعمتوں کی بارش کروں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے ان نازابی لدیم اسی طرح وہ سورہ لقمان کا جو تیسرا دوسرا رکو ہے تیسرا سبق ہمارا اس میں یہی آیا ہے یا بولے لا تو شیخ بللہ نشر کا لازم اور اس سے پہلے ولاقدات نہ لکمان الحکمت انشکر لہٰ ومن یشکر فین نما یشکر النفی ومن کفرا فین اللہ غنی الحمید ہم نے لکمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کر جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے جو کفر کرتا ہے یعنی شکر کے مقابلے میں کفران نہ شکری اختیار کرتا ہے تو یہ کہ اللہ تعالی تو غنی الحمید ہے تو اب اس آیت پر غور کیجیے کزا نے کا مفہوم کیا ہے اسی طور سے ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے کزا لے کا یہ تو ایک حرف اشارہ ہے اشارہ کدھر ہو رہا ہے یعنی اسی اصول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے کہ یہ ایک سلسلہ کتب ہے جس کی کہ یہ آخری اور جامع اور مکمل کڑی ہے اس کتاب کا یہ دعوی نہیں ہے کہ میں پہلی کتاب ہوں اللہ کی دیکھیے یہ بات بھی بہت اہم ہے اور یہ حکمت تبلیغ اور دعوت ہی کے حوالے سے اس لیے کہ مکے میں جو بھی بھٹی مسلمانوں پر دہ ہوئی تھی تعذیب کی اور پرسیکیوشن کی اب اس میں سے وہ عہدہ برا ہونے کا سب سے اہم ذریعہ تو یہی تھا کہ آپ ان میں سے لوگوں کو توڑیں انہیں اپنا ہم خیال بنائیں کفر کی طاقت کم ہو اور آپ کی طاقت بھی بڑھتی چلی جائے اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا اسلوب صحیح ہو اس کے اصول درست ہوں اس کا انداز صحیح ہو اس کے لیے قدر مشترک تلاش کر کے بات کی جا رہی اس کے لیے انداز جو ہے سا اختیار کیا جائے تبھی وہ دعوت مؤثر ہوگی اس اعتبار سے کزال کانزنہ قرآن مجید نے اس بات کو بہت نمایاں کیا ہے مثلاً دیکھیے وہ آج میرے ذہن میں آ رہی ہے مما کل تو بلر رسول حضور سے کہلوایا گیا ہے میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں میں نے یہ تو نہیں کہا بلکہ میں ہی اللہ کا رسول ہوں پہلے مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں یہ تو ایک سدہری زنجیر ہے یہ سلسلہ تو زحب ہے اسی سلسلے کے اندر جو ہے حضرت نوح بھی آئے ہیں ہد آئے ہیں سالح آئے ہیں ابراہیم آئے ہیں موسا آئے ہیں عیسیٰ آئے ہیں میں تو اس سلسلہ تو ظہب اس گولڈن چین کی آخری کڑی ہوں یہ تو میرا دعویٰ ہے لیکن یہ کہ وہ مہکن تو بینرام بنا رسول بینت کسے کہتے ہیں بالکل نئی شے جس کی کوئی جڑ بنیاد نہ ہو مہاکن تو بینرام بنر رسول میں رسولوں میں کوئی بالکل نیا اور انوکھا رسول نہیں ہوں بلکہ یہ سلسلہ رسالت سالت ہے یہ زنجیر ہے یہ سنہری زنجیر ہے میں اس کی آخری کڑی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اس کو لمایا کرتا ہے بار بار وہ محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول محمد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے یہ تو ایک سلسلہ ہے ایک طویل سلسلہ ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وہ بن مسیحبر مریب رسول قد غلط قبل الرسول. یہ سورہ معدہ میں آیا اور مسیح ابن مریم جو ہے وہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے اسی طرح یہ قرآن کو نئی کتاب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں تورات آئی ہے بلکہ جیسا کہ میں نے میں نشست کیا تھا کم سے کم حضرت ابراہیم کے لیے تو قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے حضرت ابراہیم میں اور حضرت ابوسا میں تو خاصا فصل ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں سو سے ابراہیم اب ابوسا تو حضرت ابراہیم کو صحیح عطا کیے گئے اور میں نے جو ذکر کیا تھا ایک شمس نبی دسمانی صاحب کا جن کی کتاب کا بھی حوالہ دیا تھا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سمرتی جو ہے وہ ان کے صحیفے ہیں اور وہ موجود ہیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی تحریف تو تورات میں بھی ہو گئی تحریف تو انجیل میں بھی ہو گئی حالانکہ انجیل تو کل انیس سو برس پرانی ہے دو ہزار برس ہی ہوئے اسے تو حضرت انو علیہ السلام کو تو صحیح جو ملا تھا یا تو صحیح ملے ہوں گے کم سے کم چھ ہزار برس ہو چکے ہیں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو سعیف قرآن سے ثابت ہے دو جگہ سے کم سے کم چار ہزار ساڑھے چار ہزار برس ہو چکے ہیں تو جب یہ دو ہزار برس پرانی کتاب جو ہے انجیل اس کے اندر تحریف ہو گئی تو ان میں بھی تحریفیں ہو گئی لیکن یہ کہ سلسلہ ہے یہ اسی اصول پر قرآن اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اسی اصول پر منوا رہا ہے وہ کزاد کا انزلنا کتاب اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اے نبی یہ کتاب نازل کی ہے اسی اصول پر نازل کی ہے کہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے کوئی پہلی کتاب نہیں ہے یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے اس کتابوں کے سلسلے کی آخری اور کامل اور محفوظ اور مہمن کڑی ہے اب یہ آخری ایڈیشن ہے اس کتاب کا فل نظین آ تین کتاب یوں تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی یہ میں نے اسلو ہی مرتبہ پریش کیا ہے قرآن جب اہل کتاب کی مذمت کرتا ہے کہیں تنقید کرنی ہے ان کی کسی خطا یا غلطی یا اعتقادی یا عملی گمراہی کا تذکرہ ہے تو وہاں مجھول کا سیگا آتا ہے الزینہ ات ال جن کو کتاب دی گئی تھی اور جہاں کہیں ان کی تعریف کا پہلو آتا ہے ان کی کسی خوبی کا ذکر ہے وہاں وہ معروف کا سیگا ہوتا ہے النزینہ آ تعین کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی تو یہ معروف کے اس میں گویا کے مداح کا ایک پہلو ہوتا ہے اور مجہول کے اس میں زم کا ایک پہلو ہے تو یہاں فرمایا فل نزینہ آتے ناغبول کتاب تو وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی یوں منون وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لا رہے ہیں یومنون اب ایک تو اس حوالے سے ایمان رکھتے ہیں یہ مفوم لیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی پیشین گوئی ان کی کتابوں میں موجود تھی دورات میں کتاب استثناء جو ڈٹرانومی اس کے غالباً اٹھارہویں باپ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں آج بھی موجود ہیں حضرت موسا علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک رسول اٹھاؤں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا جو کہ وہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اب بنی اسرائیل کے بھائی کون ہو گے ظاہر بات ہے بنی اسماعیل اس لیے کہ ان کے بھائیوں میں سے بنی اسماعیل میں سے جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا تھا وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو انہی میں سے ہے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند یہ لفظ بہت اہم ہے اس لیے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن مدید سورہ مزمبل میں ہم نے موسا کو بھی اس سے پہلے کتاب دی تھی اور بھیجا تھا انا ارسلنا رسول شاہدن علیہ کما ارسلنا اللہ فرع رسولہ یہ کما کے لفظ کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اے مکے کے رہنے والوں ہم نے تمہاری طرف یہ رسول بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما <قم> ارسلہ اللہ فراغ نہ <قم> جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول مقوس کیا یعنی حضرت ابوسا علیہ السلام. یہ کما میں جو خاص مشابہت ہے یہ بالکل وڈیٹرانمی کی کتاب کی جو آئے تھے اس کے اس لیے کہ جیسے حضرت موسا علیہ السلام صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول تھے ایسے ہی صاحب کتاب تو خیر نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو حضرت موسا علیہ السلام ہی کی شریعت کو گویا کے دوبارہ نافذ کرنے کے لیے اس کی تجدید کے لیے آئے تھے اس اعتبار سے حضرت موسی علیہ السلام کے بالکل مشاب رسول صرف محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کمار سلنا الا فرون رسولہ فاسا فرعن رسول فاغز نغزم وبیلا تو یہاں پر بھی نوٹ کیجیے وہ کزان کا ضلع کتاب اسی طور سے اسی اصول پر ہم نے محمد آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے فل نزینہ عقادہ کتاب ایر ہوں نبھی تو وہ لوگ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں گویا کہ یہ ان کے ہاں پہلے سے یہ تو کتاب منتظر ہے کتاب موود ہے اس کا تو انتظار کیا جا رہا تھا اور ایمان لا رہے ہیں یہ اس معنی میں کہ یہ اہل کتاب جیسے کہ اہل حفشا جو ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں وہ ایمان لے آئے ہیں وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ مین ہاؤ لائے مئیو مینو اس ہاؤ لائے